اہل ایمان اہل تائید پیغمبر اسلام کو اللہ نے اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا باہوالا صورت نمبر تینتیس آیت 40 نبی کی حیثیت سے آپ دنیا میں 23 سال رہے آپ آخری نبی تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر نبیوں کی فہرست ختم ہو گئی لیکن آپ کی پیغمبرانہ رہنمائی قیامت تک جاری رہے گی یہ ایک بہت بڑا منصوبہ تھا اس مقصد کے لیے ضروری تھا کہ آپ کے بعد ایک ایسا عمل یعنی پروسیس جاری ہو جو پوری تاریخ انسانی کے لیے رہنمائی کا کام کرتا رہے پیغمبر اسلام کے بعد آپ کی تبلیغ کے تحت آپ کے اصحاب کی جماعت یعنی ٹیم بنی پھر یہ مقدر کر دیا گیا کہ اساب رسول کے بعد متبعین رسول ہر دور میں پیدا ہوں اور وہ پیغمبر کی رہنمائی کو ہمیشہ تاریخ کے ہر دور میں جاری رکھیں یہی وہ لوگ ہیں جن کو اہل ایمان کہا جاتا ہے یہ کام بلا شبہ تاریخ کا سب سے بڑا کام تھا اہل ایمان شاید اس کام کو تنہا انجام نہیں دے سکتے تھے اس لیے اللہ نے ان کے ساتھ اہل تائید کا گروہ کھڑا کر دیا یہ گروہ وہ ہر دور میں اپنا تائیدی رول ادا کرتا رہا ہے لیکن بعد کے زمانہ میں تائید کا یہ کام بہت زیادہ بڑا بننے والا تھا تائید کا کام تائید کا یہ کام در حقیقت اہل ایمان کو مادی بنیاد فراہم کرنے کے ہم ماننا تھا اہل ایمان شاید اپنی آخرت پسندی کی بنا پر اس مادی بنیاد کو بطور خود بنانے کے قابل نہ تھے اس لیے بعد کے دور میں تائید کے اس کام کے لیے زیادہ بڑے درجے کا اہتمام کیا گیا اہل ایمان کے لیے دوسروں کی طرف سے یہی تائید کا معاملہ تھا جس کو پیغمبر نے پیشگی طور پر بتا دیا تھا پیشن گوئی کی یہ روایت حدیث کی اکثر کتابوں میں مستند طور پر موجود ہیں اہل ایمان کے لیے دوسروں کی تائید کا یہ معاملہ اتنا اہم تھا کہ اس کو یقینی بنانے کے لیے اللہ نے پوری تاریخ کو مینیج کیا بارہویں اور تیرویں صدی میں جو سلیبی جنگیں ہوئیں ان میں مسلم سلطنتیں اور مسیح سلطنتیں بہت بڑے پیمانے پر ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں اس ٹکراؤ میں مسیحی قوموں کو اتنی بڑی شکست ہوئی کہ ان کے لیے جنگ کا آپشن ہی ختم ہو گیا اس طرح حالات کے دباؤ نے یورپ کے مسیحی قوموں کو جنگ کے میدان سے ہٹا کر سائنسی تحقیق کے میدان کی طرف موڑ دیا اس طرح اہل مغرب کے درمیان فطرت یعنی نیچر کی دریافت کا کام بڑے پیمانے پر شروع ہوا یہ کئی سو سال تک برابر جاری رہا یہاں تک کہ اہل مغرب نے فطرت کے قوانین یعنی لاز آف نیچر کے ذریعے اس جنگ کو امن کے میدان میں دوبارہ جیت لیا جو اس سے پہلے وہ مسلح جنگ کے میدان میں ہار چکے تھے قوانین فطرت کی دریافت کے میدان میں اہل مغرب کامیاب ہوئے یہاں تک کہ انہوں نے تاریخ میں پہلی بار ترقی کا نیا دور پیدا کر دیا جس کو مغربی تہذیب ویسٹرن سولہ کہا جاتا ہے اپنی ان کامیابیوں کے ذریعے اہل مغرب فطری طور پر پوری دنیا کے قائد بن گئے سیاسی معنوں میں نہیں بلکہ غیر سیاسی معنوں میں اہل مغرب کی ترقی مذہبی ترقی نہیں تھی بلکہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے سیکولر ترقی تھی اس ترقی میں فطری طور پر ہر قوم کو حصہ ملا اور اہل ایمان کو بھی اس طرح ایسا ہوا کہ اہل ایمان کو کسی پیشگی منصوبہ بندی کے بغیر اہل مغرب کی سیکولر تائید یعنی سیکولر سپورٹ مل گئی اس طرح اہل ایمان اس قابل ہو گئے کہ وہ دور جدید میں پیغمبر کے لائے ہوئے دین کو دوبارہ غیر سیاسی طور پر قائم کر سکیں جس کو وہ پچھلی تاریخ میں سیاسی طور پر قائم کیے ہوئے تھے اہل مغرب کی یہ سیکولر تہذیب بھی تاریخ کا وہ انقلابی واقعہ ہے جس کو حدیث میں غیر اقوام کے ذریعے اہل اسلام کی تائید سپورٹ قرار دیا گیا ہے باہوال الماجم الکبیر حدیث نمبر چار ہزار چھ سو چالیس اہل مغرب نے پیغمبر اسلام کی دین کی تائید میں جو کارنامے انجام دیے وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کی فہرست بنانا مشکل ہے مثلاً اہل مغرب کے ذریعے لائے ہوئے انقلاب کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ اہل اسلام کو عالمی مواصلات گلوبل کمیونیکیشن کا عظیم تحفہ ملا اہل مغرب نے ہوائی جہاز رانی یعنی ایوییشن کا عالمی نظام قائم کر کے اسلامی دعوت کو ایک نئے دور میں پہنچا دیا اہل مغرب نے عرب دنیا کے نیچے موجود پٹرول کو دریافت کیا اور پھر اس کو کمرشلائز کر کے اہل اسلام کو ایک نئی طاقتور معاشی بنیاد فراہم کر دی اہل مغرب نے پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ کے تجربات کے بعد اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنس آف آرگنائزیشن قائم کیا جس کے ذریعے پہلی بار ایسا ہوا کہ عالمی امن کے تصور نے یونیورسل نام کی حیثیت اختیار کر لی اہل مغرب نے تاریخ میں پہلی بار جمہوریت یعنی ڈیموکریسی کا نظام قائم کیا جس نے تاریخ میں پہلی بار پولیٹیکل پاور اور مواقع یعنی اپرچونیٹیز کو ایک دوسرے سے الگ یعنی ڈیلنک کر دیا اب پولیٹیکل رولر کے پاس صرف ایڈمنسٹریشن کا شعبہ رہ گیا اس کے علاوہ دوسرے تمام شعبے ہر انسان کے لیے آزادانہ طور پر کھل گئے اس طرح اہل اسلام کو موقع مل گیا کہ وہ بلا روک ٹوک دین خدا کی اشاعت کے عالمی منصوبہ بندی کر سکیں وہ تنظیم یعنی آرگنائزیشن کے ذریعے اپنا نان پولیٹیکل امپائر دنیا میں قائم کر سکیں اہل مغرب نے تاریخ میں پہلی بار پرنٹنگ پریس کا پورا نظام قائم کیا جو اسلامی مشن کے لیے عین مطلوب حیثیت رکھتا ہے قرآن میں بتایا گیا تھا کہ قرآن کے لیے سارے عالم کے لیے نظیر ہے بحوالہ صورت نمبر پچیس آیت ایک مگر اس نشانے کو قابل حصول نشانہ اہل مغرب نے اپنی تہذیب یعنی سولہ کے ذریعے بنایا قرآن میں آفاق و انفس کی نشانیوں کے اظہار کو طبی حق کا سب سے بڑا واقعہ بتایا گیا تھا صورت نمبر اکتالیس آیت ترپن یہ کام بھی اہل مغرب کی دریافت کردہ تہذیب کے ذریعے قابل عمل بنا وغیرہ ایک حدیث سے رسول ان الفاظ میں آئی ہے الحکمت المن المؤمن سما وزد مومن دال فل یجما اوہا فل یجما اوہا الح مسرد الشہب القدائی حدیث نمبر 146 یعنی حکمت مومن کا متا گم شدہ ہے مومن جہاں اپنی گم شدہ متا کو پائے تو چاہیے کہ وہ اس کو اپنے پاس لے لے پیغمبر کے بیان کردہ اس اصول کا اطلاق یعنی اپلیکیشن اہل یورپ کی پیدا کردہ ماڈرن تہذیب پر بھی یقینی طور پر ہوتا ہے کے گروہ نے اپنا کام انجام دے دیا اب اہل اسلام کو یہ کرنا ہے کہ وہ اس کام کو بطور مواقع یعنی اپرچونٹی دریافت کریں اور ان کو پیغمبر کے دین کی حمایت میں استعمال کریں یہ واقعہ اتنا بڑا ہے کہ اہل اسلام کو اس میں حقیقی دریافت ہو جائے تو ان کے تمام منفی خیالات نگیٹو تھاٹ مکمل طور پر ختم ہو جائیں اور وہ کامل مثبت ذہن کے ساتھ جدید مواقع کو استعمال کرنے کی طرف دوڑ پڑیں